الباب التاسع عشر و ثلاث مئے باب کراہت ان يسأل الانسان بوجہ اللہ عز وجل غير الجنہ و کراہت منع من سأل بالله تعالى و به اس بات کی, کی انسان جنت کے علاوہ اللہ کے واسطے سے کسی اور چیز کا سوال کرے اور اس بات کی کراہت کی اللہ کے نام پر مانگنے والے اور اس کے ذریعے سے سفارش کرنے والے کو انکار کر دیا جائے عن رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يسأل بوجہ الله الا الجنہ رواہ ابو داود وضعفہ الشیخ الالبانی رحمہ الله حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر جنت کے سوا کسی چیز کا سوال نہ کیا جائے ابو داود وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے واسطے سے پناہ مانگے اس کو پناہ دے دو اور جو شخص اللہ کے نام پر مانگے تو اس کو دو اور جو تمہیں دعوت دے تو اسے قبول کرو اور جو تمہارے ساتھ احسان کرے تو تم اس کا بدلہ دو اور اگر تم بدلہ دینے کی طاقت نہ پاؤ تو اس کے لیے دعائے خیر کرو اور اتنی دعا کرو حتیٰ کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کو بدلا دے دیا ہے یہ حدیث صحیح ہے اسے ابوداود اور نسائی نے صحیحین یعنی بخاری و مسلم کی سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے